سنتوں میں سے یہ بات ہے گھر والوں کا کام کاج میں کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت نرمی اور خاطرداری اور بہت اچھی طرح پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو قانی کی چند اہم سنتیں ذکر کرتے ہیں قانی کی بہت سی سنتیں ہیں لیکن چند ان میں سے یہ ہیں کانا کانے سے پہلے ہاتھ دونا کلی کرنا نیت یہ کرنا کہ میں کانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں اور اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں کانے سے پہلے مصنون دعائے پڑھیں دائیں ہاتھ سے کانا کھائے کانا کاتے وقت مصنون انداز سے بیٹھے یعنی دو زانوں اکڑو ہو کر یا زانو ایک زانو پر بیٹھے زمین پر دسترخوان بچکر کانا چاہیے ٹیک لگا کر کانا نہیں کانا چاہیے اگر ممکن ہو تو مل کر کانا کھائے کہ یہ اکیلے کانے سے بہتر ہے کانے کی طرف جھک کر بیٹھنا ٹیک نہ لگانا اور کانے کا اکرام کرنا کبھی بھی کسی کانے کو برا نہ کہنا بوک سے تھوڑا کم کانا پورا بیٹ پیٹ بر کرنا نہ بلکہ اس سے پہلے کانا روک دے کانا کھانے کے بعد مصنون دعائے پڑے کانا دانے ہاتھ سے کئے اگر تین انگلوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہے تو چوتھی انگلی کو شامل نہ کریں غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلی استعمال کریں